بسم اللہ الرحمن ورحمہ اللہ علی صحمد علیہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صفیہ واٹس ایپ گروپ علی بات انصن الواشہ اور برائے واقعی تمام سامع خارن کے برادر سب کو شہم وسن فارث سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے دعائے صبحہ میں اوراد دعائے صبحہ کا جو ہے پیرگراف نمبر دو ہے اس میں کل چودہ اللّہ اس میں اللہ, میں اللہ میں نمبر دو اس میں نے پیرگراف نمبر ایک دو سے تبیر کیا پیرگراف نمبر دو ہے اس میں تین دعائیں مانگا گیا ہے ہاں جی تو پہلا یہ جی اللہ سل کا ایمان نیو با شروخل اللہ میں سے کسی ایمان کا سوال کرتا ہوں تو میرے دل سے لگے رہے میرے دل سے چپک کے رہا اور خرگس وہ ایمان میرے دل سے زائل نہ ہو ہاں جو اور میں ایمان کے, کے راستے پر مضبوطی سے جمع رہا ہوں ثابت قدم رہوں اس مبارک پیراگراف کا تجمہ کو ہو گیا ہاں جی اور ابھی جو ہے ہمارا درس نمبر 311 ابلک 19 ہے اس کا دوسرا پیراگراف ہے دوسرے پیراگراف میں جو دعا ہے دوسرا دعا ہے اس میں دوسری دعا یہ ہے واسل کا یقیناً سوادق و ٹفر ولا شرک ولا شک اس مبارک جملے کا جو ہے آج کے درس میں اس بار میں توجہ دے دوں گا تھوڑا توضیع طلب ہے یہ درس نمبر تین سو گیارہ ابلی گیارہ ابلیغ انیس سے شروع سے لے کر ابھی تک تین سو گیارہ درس ہے اور دعا صوبیہ کا آج انیس سوان درس ہے اس میں جو ہے دعا صبح کی پیراگراف نمبر دو کا دعا نمبر دو ہے اس میں تین چیزیں اللہ سے منگا گیا پہلے کا توضیع ہو گیا دوسرا جو ہے دوسری دعا یہ ہے دوسرے پیراگراف میں وا اسلو کا یقیناً سادقاً لے سباد قفر ولا شرک ولا تو اس مبارک میں دعا کے اندر جو ہے یک تو یقین کا لفظ ہے ایک صادق کا لفظ ہے پھر کفر شرک اور شک یہ سارے الفاظ کی توضیح کی ضرورت ہے ہاں جی تو اس کا لغات اس میں وا اسلو کا یعنی اور میں اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں یعنی اللہ جو ہے اس سے پہلے اللّہ ہیں تو اور اور اے اللہ جو ہے اور میں اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں مانگتا ہوں طلب کرتا ہوں اس الکا کا معنی ہے اللہ میں تجھ سے جو ہے اے اللہ, اے اللہ اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں واسلوں کا سوال کرتا ہوں مانگتا ہوں طلب کرتا ہوں یہ لفظ پہلے گزرا اب کیا طلب کرتا ہوں فرماتے ہیں یقیناً صادقن ایک یقین صادق میں تجھ سے طلب کرتا ہوں تو یقیناً صادقاً کا معنیٰ یقین کس کہتے ہیں فرماتے ہیں یقین شک کا اضالہ یقینی بات لغت کتابوں میں محتر تو شریکی ہے شک کا اظہار جس میں کوئی شک نہ ہو ہاں جی یقینی بات اردو میں بولتے ہیں اس کا یقین دیکھنے اور دلائل سے حاصل ہونے والا علم ایک چیز جس کو آپ یاد دیکھ کر آپ کو علم حاصل ہو گیا ایک چیز کو ہاں جی یاد جو ہے دلیل سے آپ کو حاصل ہو گیا جیسے مثلا جو دلیل سے حاصل ہونے والے ان کی سادہ سے سا مثال ایک یہ ہے کہ آپ نے دعا دیکھا ہاں جی ایک نوع دلیل ہے آگ کے ہونے پر ایک نوع نشانی ہے آگ کے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے سے آگ کے بغیر دع ہوتا ہی نہیں تو اگر آپ نے دعاؤں دیکھا تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ وہاں کوئی نہ کوئی آگ لگا ہے وہ آگ موجود ہے تو دو دعاگ کا علم سے آپ کو آگ کا علم ہوگا تو یوں سمجھو دعاگ کا دیکھنا ایک نوع دلیل ہے آگ کے وجود کے لئے آگ کھلے ہاں جی تو دوان دیکھا آپ کو آپ نے نہیں دیکھا صرف دعا دیکھا دعاؤں دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو جاتی ہے کہ وہاں ضرور آگ لگے کیونکہ آپ کو پتہ ہے دوان کے بغیر آگ نہیں لگتی ہے دیکھنے اور دلائل سے حاصل ہونے والی علم کو جو ہے یقین یقین کہا جاتا ہے اس طرح جو ہے حق الیقین کا ایک اصطلاح ہے حق الیقین یعنی واضح اور سچا یقین خالص یقین یعنی حق ال یقین کا لفظ بھی استعمال ہے واضح اور اسی یقیناً سادقین کی جگہ پر حق الیقین کا لفظ بھی واضح اور سچا یقین خالص یقین جس میں کسی قسم کی شک و حمر ضن سو فیصد علم کو یقین کہتے ہیں کہ چیز کے بارے میں سو فیصد علم اس میں کسی کن کی شک شبہ نہیں امر یقین امر یقیناً یعنی سچا واضح امر <تصف> یہ معنی کیا اور یقینی یقینی کسی میں یہ چیز یقینی ہے یعنی قطعی، یقینی حتمی شریحی شریح مثبت ایجاوی ٹھوس ناقابل تردید معین طور پر مسلم طور پر یہ ساری کتابیں المنجد نامی لغت میں یہ سارے معنی کہ یقین کا یقینی یعنی یقینی کہ یہ چیز یقینی ہے یعنی قطعی ہے ڈن ہے اٹل ہے مثلاََ حتمی ہے ہاں جی اور ناقابل تردید چیز ہے یہ سارے معنی جو ہیں یقین کے معنی میں المنج لغت میں کیے ہیں خالص قرانی ایک لغت ہے جس میں قرآنی الفاظ کا عربی میں تشریح کیا ہے اور اس میں الیقین کو لکھا من منصفت العلم یقین علم کے صفت ہے یعنی کہ آپ اگر چیز کے بارے میں علم پیدا کر لیتے ہیں علم کا ایک مرحلہ یقین کا مرحلہ ہے جب آپ ایک چیز کے بارے میں یوں جانتے ہیں یہ چیز ایسا ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے مثلا زید کھڑا ہے اور اس کے کھڑا نہ ہونے کا ذرا برابر آپ کا استعمال نہیں کیونکہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھ چکا ہے مثلا تو اس طرح کے علم کو جو ہے ہاں, ہاں یقین کا علم کہا جاتا ہے نشکن علم کوئی بھی شک شعبہ اس کو متزلزل نہیں کر سکتا ہے ایک چیز جو انسان دل اور کان دل کے آنکھ اور ظاہر آنکھ دونوں سے ایک چیز کو دیکھتے ہیں جانتے ہیں پھر اس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی کہتے ہیں یہ یقین جو ہے علم کی صفات ہیں اور فوق ال معرفت و درایا معرفت بھی کسی چیز کو پہچانے کے معنی میں درایت بھی ایک چیز کو درک کرنا سمجھنے کے معنی میں ان دونوں سے بھی زیادہ بالا تر علم جو کو یقین کہا جاتا ہے ہاں جی و اخوات ان دونوں کے الفاظ جو ہیں ہاں جی معرفت کے دوسرے جتنے بھی قسمیں ہیں ان سب سے زیادہ بال علم کے منزل کو یقین کہا جاتا ہے ہیں یقال علم ال عرب میں جو ہے عربی زم مطلب ہوتے علم ال بولا جاتا ولا یقال معرفت الیقین نہیں بولا جاتا صلاحذ علم کے صفت ہے ہاں جی اور یقین کی تعریف کریں وہ احل یعنی یقین سکون الفاہ ما ماں سوا ثوات مطلب کہ ایک چیز کے بارے میں ایک حکم ثابت ہو جاتا ماں زید کھڑا ہے یا زید عالم ہے زید متقی ہے اس, اس سلسلے میں آ سوات الحکم یہی حکم اس کے لیے ثابت ہے اور اسی پر سکون الفاہم آپ کی قوت فام فراست بھی اسی پر اس بات کو قبول کر لیتے ہیں قبول کرنے کے اس کو اس میں بالکل سکون ہے کسی قسم کے شک شبات تجاذب نہیں ہے اس کو یقین کہا جاتا ہے سکون السکون الفاہمی یہ ہاں؟ ماں سوات ایک اس پر کوئی حکم ثابت ہونے کے ساتھ اسی پر انسان کی قوت فام جو ہے سمجھ کی جو قوت ہے وہ اس پر ساکین ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں اور اس میں مزید کسی قسم کی شیخ و اسے اس حکم کے بارے میں جو ثابت ہوئے ایک چیز کے لیے اس کے ذہن میں پیدا محمد صلی اللہ علیہ ولی اللہ کا نبی ہے یہ ایک حکم میں اس حکم پر اس کو یقین ہے مطلب کہ سکون الفام سن ہم دیکھیے کہ اس میں پھر مزید کسی قسم کا جزذب شیخ نہیں ہے اس کو یقین کہا اور اس کی قسمیں حرماتیں علم الیکین عل القین حق القین یقین کی یہ تین قسمیں ہیں ہاں جی جو کہ تینوں قسموں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہوا ہے ہاں جی وفیل عرض آیات للم قرآن پاک میں بھی یقین کے الفاظ استعمال ہوا اللہ فرماتے ہیں اس زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں جو لوگ جو چیزوں کو اشاق و یقین کے ساتھ جاننے والوں کے لیے لے قوم یوقن ہاں جی فرماتے ہیں یہ قرآن ہدایت ہے نصیحت اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں یقین کے ساتھ کسی چیز کو جانتے ہیں اس اللہ یہ قلو ماں قتل یقین آتے کے بارے میں انہوں نے ایسا کو جی یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا نہیں وہ ماں قتل یقین انہوں نے اس کو حرجی یقیناً قتل نہیں کیا یعنی کہ اے ماں قتل و قتل ایسا ان کو ان نظریہ تو یہ آتے کو قتل کیا لیکن انہوں نے قتل نہیں کہا کیا ایسے قتل کی طیہقل ہو کہ انہیں یقین کیا سچ مجھ ہم نے ایسا کو قتل کیا بالن ماہا کا و وہ وا من بلکہ انہوں نے حکم کیا کے کی قتل کا اندازے سے اور وہم وہ من وہم کے ساتھ یعنی انہیں خود بھی بالکل ویسا ایسا ہی کو ہم نے قتل کیا اس پر ان کو یقین نہیں ہے پھر اور اندازے سے کہتے ہیں اے کو شہید کیا گیا ہے قتل کیا گیا ہے تو یہ لفظ یقین جو ہے قرآن پانی مختلف جگہوں پر آیا ہوا ہے تو یقین کی جو ہے یہ تو لحت کی اصطلاح میں اس کتابوں میں آتا ہے یقین کی اصطلاحی تعریف علم منطق کی روشنی میں علم منطق کے جو میں علم کے اس میں جو ہے یقین علم کی دو قسمیں ایک علم تصوری والد ایک علم تہذیقی تصور و تہذیب تصور کسی چیز کو نسبت کے بغیر جاننا صرف قائم کھڑا ہونا اٹھنا بہنا چلنا پھرنا زید حسن حسین آپ لوگوں کا نام جانتے ہیں تو یہ اس کو تصور بولتے ہیں علم تصدیق کا مطلب کیا ہے مثلا زید عالم ہے مثلا یہ جو جملے کی شکل میں ہوتی ہے سینٹنس کی شکل میں ہوتی ہے اس کو تصدیق بولتے ہیں تو یہ علم کی دو قسمیں پھر علم تصدیق کی جو ہے اور علم مط کی روشنی میں چار قسم ہیں تصدیق یقین ظن وم شک ہاں جی علم کے پہلا مرحلہ کیا ہے یقین ہے جس میں آپ کو کسی قسم کا جو ہے مثلاً بول دیا زید آیا ہے تو اس کے آنے پہ زید آیا ہے اور نہ آنے کا ذرا برابر اہتمال نہیں ذرا برابر احترام نہیں آنے پر ہی یقین یعنی علم کامل ہے ذرا نہ آنے کا ذرا بربر احتمال نہیں تو اس کو یقین بولتے ہیں زن یہ مثلاً بول دیا زید آیا ہے بولیں لیکن نہ آنے کا بھی پانچ دس فیصد اہتمال ہو اس کو زن بولتے ہیں وہ ہم یہ مثلاً زید آیا ہے بولیں تو ستر اسی فیصد بولا ہی آیا ہے لیکن ستر اسی فیصد نہ آنے کا استعمال ہے دن آنے کے استعمال صرف پانچ دس فیصد ہے تو اس کو وہ ہم بولتے ہیں وہ پچاس فیصد بھی نیچے جاتے ہیں وہ زن کے بالکل مقابل ہے شیک جو ہے ففٹی ففٹی ہے میں نے اب زید آیا ہے بولا تو ہو سکتا آیا ہو سکتا ہے نہیں آیا نہ آنے ہیں جو دونوں طرف ففٹی ففٹی کا علم ہو اس کو اضطلاح علم میں شیک بولتے ہیں تو یہاں پر جو ہے علم علم کس کہتے ہیں علم فرماتے ہیں انتباہ صورت شفیذ ذہن کسی بھی چیز کی صورت اور تصویر کا ہاں ذہن میں شب جانے کو اس چیز کا علم کہا جاتا ہے جیسے ہم اظہار کسی نے اپنے ہاں ایماندار کسی شہر میں کراچی میں تو مجھے اپنے گاؤں کے بارے میں علم ہے مطلب کہ گاؤں کے تصویر میرے ذہن میں اس علم کو علمی حصولی بولتے ہیں انسانی علم اسی ضمرے میں آتا ہے ایک علم میں علمی حضوری ہاں جی وہ لکھنؤ کیا حضور نفس و اندلالیم یعنی اور حضور و نفس المعلوم لل عالم خود وہ چیز جو ہے وہ جاننے والے کے سامنے حاضر جیسے انسان کا اپنی ذات کے بارے میں علم تو آپ کے اپنی ذات آپ کے سامنے حاضر ہے آپ کے سامنے موجود ہے اس طرح جو ہے اس علم کے علم حضوری بولتے ہیں انسان کا اپنے ذات کے بارے میں اس طرح اللہ تعالیٰ کے علم پوری کائنات کے بارے میں اللہ کے علم علم حضوری ہے پوری کائنات اللہ کے سامنے حاضر ہے ہاں جی اللہ کے سامنے حاضر ہے جس طرح آپ کی ہتھی کے اندر کوئی چیز رکھا ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہیں سر پوری کائنات اللہ کے سامنے حاضر ہے اللہ کے علم کا علمی حضوری بولتے ہیں اس لیے تحریر کے حضرت میں بولتے عالم محضر خدا یہ عالم جو ہے پوری کائنات پہ اللہ کی نگاہ ہے قرآن عدم احاطہ بکلی شین علم اللہ تعالیٰ کے علم ہر چیز پر محیط ہے تو اللہ کے علم کو علم حضوری بولتے ہیں سب سے دقیق علم ہے علم خلاف کی گنجائش نہیں تو اسی علم کی تاریخ علم تصدیق کی جو ہے قسم کے یقین ہے یقین کی تعریف کیا ہے میں نے آپ کو بتایا وہ ہوا انتش منطق کے لحاظ سے انتقا بے مضمون الخبر ہے کسی نے بولا زید آیا ہے تو زید آنے کی اس خبر کی آپ تحقیق کر رہے ہیں اولا طاح تبیل القسب اور اس خبر کے جور ہونے کا ہرگز ذرا برابر احتمال نہیں ہاں یا اس بات میں اس طرح ہیں اور تشدد دقا بیاد میں یا زید نہیں آیا ہے اس پر آپ کو تصدیق ہے ہاں اس پر آپ کو جو ہے علم میں زید نہیں آیا ہے اولا طاہ طبیل اور اس کے آنے کا بھی جو ہے بالکل احتمال نہیں دے رہے ہیں. یعنی اے آنے کا تحز بھی ہاں آپ تصدیق کریں عل ناب میں یقین کے ساتھ کہ بھائی زید آیا ہے یا تصدیق کریں یقین کے ساتھ کہ نہیں آیا ہے اس کو جو ہے یقین بولتے ہیں منطق کے اسلام میں یعنی مجھے اس چیز کے بارے میں یقین ہے اب اس میں زیادہ برابر خلاف ورزی کی گنجائش نہیں ہے سو فیصد کسی بھی چیز کے بارے میں کسی بھی واقعے کے ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں سو فیصد علم کو یقین کہا جاتا ہے آج کل کے اسلام میں تو یہاں ہم اللہ سے دعا کریں اے اللہ, اللہ, کا اے اللہ میں آواز سے الکا یقیناً صادقاً اللہ میں تجربہ جو ہیں س... یقین صادق کا سوال کرتا ہوں کس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں پر ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا ہے خدا اللہ کی توحید پر اللہ کی صفات پر اللہ کی ذات پر اس کی قدرت پر اس کے علم بے نعاد پر اس کے سمیع اور بصیر سننے والا دیکھنے والا اس کی تمام صفات پر ہاں جی اور ساتھ سے قیمت کے برپا ہونے پر اگلا انبیاء پر آپ کے ایمان قرآن پاک پر آپ کے ایمان علم آلوید پر آپ کے ایمان فرشتوں پر آپ کے ایمان ساسمانی کتابوں پر آپ کے ایمان اگلا انبیاء پر علامہ اور اسلام کے بنیادی فرائض نماز روزہ ہر جھگت برائے ان کے فرض ہونے پر آپ کے ایمان ان سب میں جو اللہ سے یہی دعا کریں اللہ, اللہ ان سب کے بارے میں مجھے یقین کامل کی مجھے توفیع دے ایسے یقین صادق کی مجھے توفیق دے دے ایسے یقین جس میں پھر کسی قسم کے جو ہیں شک شبہ کی گنجائشیں نہ ہو یقین کے مقابلے میں شک آتا ہے شک کیا ہے کسی کے بارے میں ففٹی ففٹی ہو، علم ہونا واہ وَا احتمال ولامالوقو و احتمال الادم مثلاً کسی نے بولا زید آیا ہے تو اس کے شک کا مطلب یہ ہے کہ آنے کا احتمال اور نہ آنے کا احتمال ففٹی ففٹی ہو سکتا ہے آیا ہو سکتے ہیں نہ کیونکہ ایک بندہ ایک ایسے بندے نے بولا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں اکثر جھوٹ بولتے ہیں تو اس طرح میں جب وہ بولنا ذیت آیا تو اس کے آنا اور نہ آنا دونوں کا احتمال برابر ہوتی ہے پھر اس علم کے بارے میں جو ہیں ابھی تو آپ کو صرف لغت کے حوالے سے آپ کو یقین کی توضیح دیا ٹھیک ہے نا جی لغت کے حوالے سے آپ کو یقین کی توجہ دیا اور پھر علم منطق کے اسلامی یقین کے کی تشریح کیا اب آنگے اہل معارفت اہل عرفان اور تصوف والوں کے نزدیک یقین کی کیا تعریف ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو کل کے درس میں بتائیں گے